الحمد لله الذي يقول الحق ويهدي السبيل والصلاة والصلاة على محمد حبيبه الخليل وعلى عليه وأصحابه الذين هم على سنته دليل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 ما كنا نسمع ولو كنا, كنا في اصحاب السعير لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير آ منت بلا اسپد کر وسلموا منوس اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ والسلام سلام یا سیدی خاتم النبیین والا علی کا یا صحابیا مکین قلوب المؤمنين. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اجتماع دیگر روغایات جناب نے مقرر سماعت فرمائی شکر گزار اناچی مخدومی برادرم حضرت صاحبزادہ میاں محمد رحیل صاحب دعوت جنوت حاضر خدمت ہوا انہوں نے فقائے کار دی خدمت مزید توفیق تھا فرماوے اور جو کر چکے نے یا کر گے اس کو قبول فرماوے گئے سے مبارک, مبارک, مبارک, مبارک, حضور, مبارک حضور, حضور سیدنا مجدد مجد الف ثانی رضی اللہ تعالان ہودا کچھ مارو رات آپ کے متعلق پیش کیتے جان گے مجدور صاحب رحم اللہ آپ نے اپنے مجدد الف ثانی ہونے کی وجہ خود تاریر فرمائی آپ دی تعلیمات معلوم کرجموعہ جڑا ہے سب تو اول وہ آپ کے مقاتی مکتوبات یعنی وہ خطوط جڑے جہ وقت فوقتن اپنے خلفا متعلقین متوسلی دوست احباب دی طرف لکھتے رہتے وہ خط جمع ہوئے تو مکتوبات بن گئے آپ کی تعلیمات نو معلوم کرنے پہلا ذریعہ یہ ہوئی لیکن اس مکمل اعتماد نہیں ہو سکتا کیوں کہ آئما کرام عموماً یہ ہوں لگا ہے کہ کئی غلط چیزاں جھوٹیاں من گھڑت منسوب کر دی جابت نہیں ہوتی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلو یہ بیان بیا ہوا کہ انہوں کتابوں میں تاریف ہوئی یہود نسارہ نے تورا دن جیل بدل دیتا. کیا دیتا؟ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے من عند اللہ حالانکہ اللہ تعالی کا کلام نہیں سی قرآن مجید تو محفوظ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا لیکن کوششاں کر کے تے بھی تبدیل کیتا گیا اگرچہ قرآن تبدیل نہیں ہویا لیکن قرآن مجید دا نسخہ میں ویکیا تبدیل شدہ میں خود ویک کوئٹے چال بھی معفی کو قطب خانے والے شاہ صاحب کو کئی صورتائل ہا کینے بڑا کے یہ اہل بیت دی صورت اے فلانی صورت فلانی میں خود اپنی نظر نال ویکھ گیا لیکن اللہ تعالی نے قران مجید کلام اپنے نو محفوظ رکھیا وعدہ فرمایا لہذا وہ محفوظ شکل وچ موجود ہے اگرچہ او دے کوئی نسخے تبدیل کر دتے گئے نے لیکن قران میں نحیث القران محفوظ ہے اللہ سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے لگتا اسی طرح ہی کہ آپ سلا سلام دے بارے نائبین بھی یہ سلسلہ چلایا ہے کہ ظالم لوگ دے تعلیمات زیاتی کر کے ملاو کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن اللہ تعالی نے انہوں دے کلام اکیے بھی مجموعی طور سے محفوظ رکھا ہے بعض کلام ایسے ان کی طرف منسوب کیتے گئے لیکن اللہ تعالی نے ان دی تعلیمات نو منہیت الجملہ وہ معفو فرمایا خیر ایک خود طویل مسئلہ ہے الاحقات تبدیلیاں کی ملاب ٹانکی میں ہندیاں یہ لگیاں ہندیاں نہیں تو ہندیاں پہیاں نہیں عجیب و غریب چیز ہمیں کھرنے چاہندیاں ہیں اسباب کی ہندے نے سائے نے مجدد صاحب رحمہ رحم اللہ انہ دی تعلیمات شریفہ جیڑی ہیں نا اصل اُنہ دوتِ اعتماد آپ دے خلفاء اور سلسلے دے با اعتماد لوکان کتابہ میں جتے الہاق تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن جڑے سینہ با سینہ فیض لیں دینے اُنہ دے اندر کے میں تبدیلیاں آپ دے بیٹے مبارک صحب آپ خلفاء بہت ہی وسیع حلقہ سی اس واسطے انہ دے کول آپ تعلیمات جڑی محفوظ نے اصا آپ مکتوبات شریف نے انہ خلفاء اور اولاد شریف فیض یافتگان دے مقابلے تسلیم نہیں کر گے اگر آپ دے سلسلے دے فیض یافتہ لوگ مختصین اگر اس نال موافقت رکھ تو پھر ہے ورنا اِسی سمجھا گے بھی یہ کسی نہ کسی نے زیادتی کو کی باہر والے کا سولہ و ہٹ کے کوئی شا قبول نہیں تھی. مجد صاحب رحمہ اللہ آپ نے خود اپنے مجدد الف ثانی سانی ہون کی وجہ بیان فرمائی فرمایا ایک ہوتا فیض ولایت ایک ہوتا فیض نبوت ولایت د فیض نبوت دا فیض ولایت کا فیض اولیا واسطے نال ہونا نبوت کا فیض پاک مستفا تو برائے راست ہونا یہ نسبت بھی پتاس دی تو فرمایا فیض ولایت اور نبوت مجدد فیض ولایت کے اندر پیدا ہوں رہے ہر سدی مجدد پیدا ہے فرمایا ہزار سال پورے ہون تو بعد جیڑِ علوم اس ہزار سال دے وچ کسے تے نہیں کھل لے سن واللہ تعالیٰ نے ہزار سال تو بعد نبوت دے فیض دے واسطے دے نار وہ ساڑے تے کھولے نے تاں کر کے اسی صدی دے مجدد نہیں اسی پورے ہزار دے مجدد دا. مجد ثانی دوسرا ہزار یعنی ایک ہزار سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریف تو پورے ہون ہون تو بعد دوسرا ہزار سال شروع ہون لگا پہلا مکن لگا دوسرا شروع ہوگا مجد ثانی رضی اللہ تعالی نو اس دوران پیدا ہوئے اس دوران آپ نے وہ فیض نبوت جڑا سی وہ حاصل فرما کے اور امت دامنے انوم و فجوز نو ہے تو لہذا آپ دوسرے ہزار سال کے مجدد ہو گئے یعنی کی مطلب کہ جیڑے علوم و فنون جیڑے علوم اور فیوز جیڑے علوم اور فیوز ہزار سال تک کسی نہیں منکشف ہوئے کسی نہیں عطا ہوئے آپ اتا گئے لہذا آپ اگلے ہزار سال دے مجدد بن گئے پتہ پتا ہے کہ آپ کی خصوصیت جس کوئی شریک نہیں اور اے لقب آپ دتا سی آفتاب پنجاب مولانا ابدل حکیم سیال کوٹی رحما اللہ جس طرح کے مولانا نا سیال کوٹی رحملہ نا سیال او بندے نے او مرد خدا نے کہ حضور نوشہ پاک جاندے ہو ناری ناری نے نوشہ پاک سرکار جڑے دو سازادے سن نے مکمل تعلیم حاصل فرمائی سی حضرت مولانا سیالکوٹ ہی رحما آل اللہ کو آل استاد سان سان ب... بڑے بزرگ نے جنہ کونے اندازہ لگا شا ہونا علامہ سیالکوٹ ہی رحمہ اللہ, اللہ دا دربار سیالکوٹ جی ایک خبرستان کہ یہاں حضرات نے زیارت فرمائی ہو نہیں آپ دا علوم نقلیہ دے اندر کلام اتنا نہیں ملدہ جتنا علوم اقلیہ ملدہ ہے لیکن علوم اقلیہ ہے چھے بھی آپ جو دو کلام کردنے تے شاید ہی میں کوئی بندہ بیکیا ہوئے جن نے آپ دے کلام نال مناقشہ کیتا ہوئے انہ دے کلام نو توڑیا ہوئے ورنہ اٹے کوئی رائے سواب الراج بندے سن سائب الراج بندے سن ایڈی درست نظر رکھ دے سن کہ جدو کلام کیتا ہے علوم اقلیہ ہے، دوسرے ہیں ان انہوں ان ان ان نقل ہی کیتا ہے اور استدلال دے تا عورتے احتجاج دے تا عورتے انہوں ان پیش فرمایا ہے توڑن دی کوشش ایک چیز نہیں کیتا ماہ جنہاوی آپ تو بعد آلے حضرات نو پڑے آئے اللہما سیال کوٹری دے مقابلے کوئی نہیں آیا یعنی ہے نا اصل نے دیکھا اللہ دفتر رانی کا کلام بھی اگلے توڑ گئے فلانے دا توڑ گئے صاحب دا توڑ گئے گلا لیکن عجیب گل یہ کہ انہوں دا کلام کسے نے توڑے <تصفح> یہ دا صاحب راج بندہ سے. تو ان دور سی شاہ جہان بادشاہ دا دور سی مجدد صاحب رحمہ اللہ نے علامہ سیال کوٹی رحمہ اللہ نو آفتاب کا لقب دیتا اور علامہ سیال کوٹی نے مجدد پاک نو مجدد الف سانی کا لقب دتا ای پتہ لگا کہ لقب الحامن علامہ سیال کوٹی سے اتریا الہام لقب دا سیال کوٹی رحمہ اللہ دے ہویا ہے اور اس لقب دی وجہ جڑی وہ مجد صاحب نے آپ بیان فرمائی سمجھ آئی کہ نہیں آئے تو آپ شخص شخصیت کا لقب مبارک مجد الفسانی یہ کافی زیادہ جان دی کوئی ضرورت نہیں آپ دی تعلیمات ہیں نا وہ تقریباً او ہی نئے جڑیاں سڈے صوفیاء کرام دیا توجہ ہے صوفیاء کرام دی جماعت یہ خلاصہ کائنات نے اللہ تعالی دے مقبولاں دی جماعت علیہ السلام دے صحیح وارثاں دی جماعت, دی جماعت کی منیا جائے ایل ارد کردہ دو مننا اور جائیں میں مانک خصوصی ہوں ہدیہ ترہیب تبریق خوش دیو کہہ کے میں اپنے ٹوٹے فٹے الفاظ ماروں آج جناب کے سامنے پیش کر رہا لقب مبارک بارے تھوڑی جی وضاحت تو بعد میں کرا کہ صوفیاء اولیاء ایک مخصوص جماعت نو تو کہ خود سمجھ گلیا اللہ احل خاص اللہ حدیث شریف کے اندر آیا احل القرآن اوم اللہ وہ خاص خت اللہ یہی قرآن والے ہیں یہ اللہ تعالی داص عباد نے بندے نے ہتا کے اختصاص اللہ تبارک و تعالی اہل اور اولیاء انبیاء دے وارس خاص جانشین مکمل ہونے دی تصدیق امام کزالی فرمائی آ من الدلال دے اندر میں سب فرقے سب جماعتاں سب دے اندر گیا سب دے نظریات اور طریقہ کار کا مطالعہ ہے کسی نہ کسی پاسوں کمی دیکھی میں کہ انبیاء علیہ السلام نار مناسبت دی پوری نظر نہیں آئی مین کوئی جماعت لگی سفیا جی مناسبت اللہ د رسلوں پوری کیوے پوری ایسے کام ہے جڑا جگ نہیں کر سکتا یہ دے ان کو خاص مناسبت رکھتے نے۔ خاص تعلق رکھتے ہیں مکم مل پیروکاری آخر ہوں تے فیر اللہ تعالی اہ فیض جہاں بیاہ موجلے دی شکل ہے تھوڑی تبدیلی دے کرامت دی شکل چ کرد دوسرے, <آئ>, دوسرے کول کیوں نہیں کرامات دا سلسلہ دوسرا کول کیوں نہیں کرامات دا ظہور اس بندے دے کے ہات ہوں جی اتبا امبیال ہے مسلام دی مکمل ہو جنا اتبا درجہ بد کرامات دا سلسلہ ود جائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی کرامات دو قسم نے کلبیا اور کونیا کونیا دا مطلب اس جہان چ کرامتا ولبیا دا مطلب ہے دل دے مارفت دا اترنا کرامات یہ مخصوص چیزاں نے ان نال جڑے اللہ نے یہ مارفر ہر دل معرفت نہیں اترتی توجہ یعنی حقائق دا علم کہندے مارفت حقیقت علم مارفت کہ حقیقت دا علم جہا جی ہے وہ ہر دل سے نہیں اتر پائند اس دل دا اتر اترد جس دل دے اندر امبیال علیہ سلام دے دل نسبت ہوتی کروش ہونے ہو, کتاباں کو لو جان توجہ ہے کتاب میں بڑے چاہیے بڑے محنت مولا مولانا فرما رہے سن کہ تین سو شروعات نے نکل کافیہ کافی میرے کو شروعات کثیر نے مگر تین سو کوئی یہ کسی مبالغہ مولانا نہ تک کسی مبالکہ تک گل پہنچائی ہونی تو گل بڑے اور اور انداز میں خوش ہو تھا کہ اللہ اللہ تعالی نے سونا بولن کا انداز دتاوان بارک تو نا سونا تو علیزم گل کر ہیں مارفت ہیں حقیقت, حقیقت دا علم حقیقت ہے نا یہ ہر دل نہیں اترتا اس دل سے اتر جیڑا دل, اتر دل نبیان دے دل دل یہ مناسبت دی جگہ تے میں لفظ بول رہا ہوں دا مناسبت مج سمجھ نہ آئے رلدا مشابے کچھ انہوں دے دل ورگا مکمل تو نہیں ہو سکتا کچھ انہوں دے دل ورگا توجہ تو اے مارف اے کرامات قلبیہ وہ کرامات اے دو اللہ وحدہ ہلا شریق مولا ان لوگوں واسے مخصوص کردہ جڑے علیہ السلام دے مکمل تابے دار ہوں اصل شاعری مکمل تابےداری جنہوں اتا ہے جس مذہب چتا ہے جنہوں اتا ہے جسب جس مذہب جس چتا ہے وہ مذہب حق اور جن لوگوں کو اتا ہے وہ مذہب میں حق پھر وہ مذہب والے لوگوں پھر انہوں دے رتبہ اچا ہونا یہ اللہ تبارک تعالی نے شرف بخشیا اس مبارک جماعت میں. صوفیاء کرام انہوں سکھا ہے پرانا نام ہے بہت قدیم نام ہے صحابہ کے دور میں یہ نام نہیں تھا مگر کام تھا کام صحابہ کے دور کا ہے کام امبیا علیہ السلام کا ہے نام بعد میں ہوا کوئی بات نہیں علوم و فنون جتنے ہیں امبیا صحابہ انہوں نے سینئر مبارک ہے سن تبھی فطری طور نام نہیں سی کام تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلاغت کا نام بعد چ بنے تو صحابہ کے پاس بلاغت نہیں تھی اصول حدیث بعد میں بنے نام فن کا بعد میں ہوا تدوین فن بعد میں ہوئی تو صحابہ کے پاس اصول حدیث نہیں تھے نہ اصول حدیث تھے بلکہ ہر فن کی طرح انہوں نے ڈالی آ جڑا نہب دا فن نے یہ طرح کی سٹی یہ کنہیں لایا مولا علی مشکل خوشحال نے ل میرے خیال سے آنا مدی نت علم با بوا اس کی ہو سکتا ہے ایک وجائے بھی بھی کہ آپ نے ابو الاسود دوالی فرمایا دوالی نایا تر چیز دسیا سن الفا المرفو ول مف ال منصوف ول مبافل مجرور فرمایا فائل مرف تے پیش آفول منسوب ہوں زبر مجرور ہوندی یہ تین گلا کر کے آگے فرمایا ودا لیں آپ کے. اونا ودایا ودیا ود ود علم نا نا پہنچ گیا کہ اللہ اکبر و سمندر ہی بن گیا اور طرح کی سٹی بنیاد کہہ رکھی مولا لی طرح, طرح تصوف دی بنیاد صحابہ ہی رکھی نبی رکھی کیونکہ تصوف کا خلاصہ کٹ دینے بزرگاں دین میرے حضرت صاحب کبلا دو لفظ بولے نے بڑے ہی آلہ لفظ بولے فرمایا ایک اخلاص ایک اخلاق اخلاص پیدا کر لو رب نال اخلاص رب سونے نار تے اخلاق پیدا کر لو سونے جسے اخلاص مکمل اخلاق بھی مکمل ہو جان اس لئے صوفی بن جائے اے اصل صوفی اصل صوفی یہی ہے توجہ کرامات علامات ہیں حقیقت نہیں حقیقت میں داخل نہیں کرامات کرامات علامات ہیں اور ضروری نہیں کہ علامت جی وہ ہر وقت موجود رہے العلامات الامات لا تطرد علامہ شیال کوٹی نے ہاشیہ عبد الغفور تکملا عبد الغفور کے اندر فرمایا تکملہ عبد الغفور میں فرمایا العلامات لا تطرد علامت ہر تھاں تے ضروری نہیں ہوئی ہیں مثلا ادھر دیکھ داڑھی مسلمانوں کی اسلام کی علامت ہے شعار ہے لیکن آپ کو کئی ایسے مسلمان ملیں گے قلندر اقبال جیسے جن کی داڑھی نہیں تھی نہیں ہے داڑھی ہون بھی نہیں مسلمان ہیں داڑھی نہیں لیکن حالانکہ یہ شعر اسلام میں سے ہے شاعر اسلام میں سے ہے ضروری نہیں کہ علامت ہر تھان سے پائی جائے علامت کا فل جملہ وجود کافی ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی یہ ہیں علامات کرامتا علامات نے کرامتا وجہ نہیں سمجھنا کہ ان کی وجہ نار ہی ولی بنتا ورنا ولی نہیں نہ ولی بندی وجہ دی دی وجہ ولی نہیں بنتا ولی ہوں تو بلی کا جد اخلاس آ جائے اس اخلاق آ جاوے, اس ولی بن جائے میں تو بڑی معدرت کی میں بھائی اور ارض کی ایسے طریقے کہ میری جان بخشی کر دو سخاوت فرما دو اج راتی میں بولیاں جڑا والے اصل میرا بیان وہ سننے والا فرض بنتا وہ بیان سنیا جی ہر بندے دا کاش امت مسلمہ ان مسلمانے اگر ساری دنیا دیا پریشانیاں مسلمانوں کی حل نہ جی آ, اللہ اس موضوع کا نام ہے جی کی بنیاد ولایت کی بنیاد, اللہ ولایت کی بنیاد. اللہ توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ خیر سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی کی کار کر رہے ایسا ولی بانڈا دیکرتا ہوں کی دی. کرام تھا نال بلی نہیں توجہ ہے ہے وجہ بن دجہ فاشک امور خارک لادت دجال تو بھی کم ہو لیکن اصل شہ نہیں اصل چیز نہیں توجہ ہے نا تو بھائی امبیاء علیہ السلام جس طرح کے نبوت و رسالت دی وجہ نال نبی تو موضاظ ظاہر ہوتا ہے موجے کی وجہ سے ولایت نبوت نہیں ملتی نبوت کی وجہ سے موضا ملتا ہے توجہ نہیں فرمائی نبوت مل جاتی ہے ولایت مل جاتی ہے پھر کرامات بتاؤ اصل چیز ہو رہے جیڑی ولا اخلاص اور اخلاق تسبفے کا نا ہے فکیری زور رکھ سمجھ نہیں لگی نے وہ امل نہیں زور دے اپنے دل کے حال کیفیت بنا زور دیکھتے ہیں کہڑا عمل سڈے دل نیدا رکھے گا جہ عمل نار. دل سیدا ہوں اس سے نو لگ پاوے اس عمل کی وجہ انلت ویکھنی پہ جو مردی ہو جائے وہ ہر شہ قبول کر کرتے لیکن اپنے دل دی تبدیلی قبول نہیں کر یہ کرطلب جہا ہزور دتا ہجویری رجپال نے لکھے فرمایا میرا مسئلہ نہیں سی حال رو رہا فقیر بیٹھے سن چلانا خربوجے دے سن تو چیلن مار دے سن میرے آل سٹ دے سن مین گسا وٹ بڑا چڑیا اندرو چنگے بندے نے جو کھانے آپ کھائی جاندے, جاندے نے فرمایا جرمایا ان چلانا میرے بجن وہ میرا مسئلہ دل, دل دہل اللہ ادھر دیکھو دوستو مجدد پاک کے حوال اس مسلے نہیں چیڑتا میں چیڑنا لگا ہی گا پھر مجدد پاک کے حوالے کرنا چاہنا مجدد پاک دی تعلیمات سفیائے کرام والی سفیا کرام دی تعلیمات نس متنازع پاؤ گے آپس موافق پاؤ گے کیوں کہ مقصود ایک ہے، اخلاص اور اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، مرید ہے جی پیدا کرنا جد یہ مقصد لیندر حضرات نے پوری کوشش کرنی ہوں اور تعلیمات ان امبیال مسلام دی آس پاس گمدیاں رہدی تو تعلیمات متفق نے مجدد صاحب کے مگتو بعد وہ دوسرے سفیا تو ہٹ کے نہیں لیکن چند گلا ایسا ہیں جنہ کی وجہ مجد صاحب دنیا ایچ. ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں امتیازی شان رکھتے نے اور اس مسلے کی بنا تہچانیا جنا تص مسلے نو پہچانیا جا میں تھوڑا جا بلکل ہمیں دو لفظہ نار اللہ الازیز او دا بیان کر کے جاگے جاوان او مسئلہ ہے وحدت الشہود تا الوجود میں اس دا اتے بذرگان دین دے اتباوے چاگر چے کلام جائز نہیں سن لیکن کیونکہ یہ مسئلہ لوکہ دیکھ گیا عام خاصے چاہ گیا ہے جدو کوئی عام خاصے چاہ جاندہ نا مسئلہ جنا مرضی مشکل ہوتی ہے گمراہی بات آہ آہ یا تو آ سڈے اولا ماں کلام او کئی مسائل دندر کلام کر جڑے ہابام مسلے نہیں سکتی کلام لیکن فرماندر ماں کی فرماندن کہ او اس وقت سید سیدنا امام اعظم ابو ہنی فردی اللہ تعالیٰ نو آپ نے رسائل مبارکہ نازیری نے ہے مجموعات ال رسائل رضی اللہ تعالی نو پڑھا ہے آپ تو پوچھا گیا کہ کلام پہ کردے جی جنہیں صحابہ نہیں سڑکی آپ فرمانے عثمان بتی رضی اللہ تعالی نو امام محدث بخاری سیا کے روات میں سے جو ہے عثمان بتی ہیں. ان سے آپ نے کہا انہوں سوال کیتے آپ نے جواب دیتے تو اس اسرماند میاں تواب د کرام حملہ ہویا سی جدو یہ حملہ انہاں انہ تے ہویا نہیں لہذا انڈ نہیں پئی یہ ہندہ تو انہوں نے ہتھیار ہے سن سارا کچھ سی۔ جی. تو میرے کوڑ, میرے کوڑ ہو گیا حملہ میرے تو ہو گیا ہے تو انہوں نے میرے تو ضروری ہم ہے اپنے ہتھیار اپنے سارا کچھ قائم کریں تاکہ میں دفاع کریں جیڑا حملہ میرے تو پہ ہندہ ہے مقصد کی کہ جس وقت کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو میں آج گل مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہیں نے نہیں نا تو اسی طرح جسے ضرورت دین مسلے دی کی اس اسلے کلام تے کرنا پی جانا کہ نہیں کرنا ادھر دیکھو سجنا وحدت الشہود وحدت الوجود وجود لفظاں تے غور کرو شہود کا مانا ہندہ علم وحدت الشہود دا مانا ہے علم ایک ہے علم ایک ہے مشاہدہ ایک ہے وہدہ کل وجود کا معنی ہے ہستی ایک ہے وجود معنی ہستی ہستی ایک ہے ہستی ایک, ایک ہے علم ایک ہے ہر کی مطلب ہے کیا حقیقت کائنات دی حقیقت کائنات دی حقیقت, حقیقت, حقیقت وحدت یا کسرت کائنات دی حقیقت چاہدت یا کسرت یہ مسلا اٹھا ہوں حقیقت کہ کائنات دی حقیقت چاہدت ہی وہدت دا مطلب ہے کہ ہستی ایک ہستی کا مطلب یہ کہ آ جو کائنات ویخ پہ ہو نا یہ ویکن چن لگتی بہت لیکن حقیقت بہت نہیں کی. ایک ایک ایک کے. ایک ایک کے. ایک حقیقت اک ہی حقیقت اک کے ہوں وہ حقیقت حقیقت کہہ رہے ہوں وہ کے ہوں حقیقت ایک ہے یا حقیقت کا علم ایک her? حقیقت وچ کسرت علم ایک ایک حقیقت بھی حقیقت کثرت نہیں حقیقت ہی ایک ہے تو دا علم پہ ایک ہو گیا توجہ ہے یہ ہوں جنہیں چر کھولا گا نہیں مثال نال سمجھ نہیں آنا ادھر دیکھو وحدت الوجود ہستی ایک ہے وحدت تل شہود ہستی کا علم ایک ہے ہستی ایک نہیں وہ چسرا ہستی والے حقیقت بے بچاؤ لیکن گل سمجھا اس پک ہر بندہ جان اصل وجود دبی ا جو کھدائی پر ویستے ہو جو خدائی ویخ لو کیا جس طرح گاڑی بنانے والے نے گاڑی بنائی ہے بجائی کا کی خدا کے ساتھ اور ایک طریقہ گڈی بنا گڈی نال عمارت بنا عمارت نال شانے کا مصنوعات لال کم یا اسی طرح کے حق کا مصروف نالو सब लोग समझते अगर इस तरह का तालुक अस कहने के हकीकत बनती क्यों नहीं बनती बना गला मर जाए गड् पही समझो बुरबाई इवे है ग्डी बनाने मर गया वो तो आदम में चला गया لیکن گاڑی اور جو مسلم چھینگ وہ موجود اور ہستی میں یہ موجود اور کچھ دمے واسطے نہ لو کسمیا اگر تھی فرد کرو خدا نہیں فرد کرو خیال کرو رب کوئی نہیں لیکن ہے مکلوف جنا بے وقفانو یہ گالسا لگا تو نے سمجھا خدا نے اللہ کی طرح جس طرح ملا کشتی کو چھوڑ دیتا ہے کشتی اپنے آپ جلتی ہے اللہ کا دخل نہیں وہ باہر بیٹھا ہے کشتی موجو ہواؤں کے ذریعے کبھی کسی کا نک چلی جاتی ہے کبھی کسی کا نک چلی جاتی ہے کبھی گرک ہو جاتی ہے کبھی بچ جاتی ہے کیا ایسا رابطے انہوں نے کشتی کائنات کو بڑھا کے فیل ہوتی ہے اپنے آپ جلدی پی جلدی پی اپنے آپ کو خودی پہ تو جائے گی اس منحوس نے سمجھا وہ ہے معطلا وہ تعطیل کا نظریہ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں خدا بنانے کے بعد معطل ہو گیا اب اس کا مخلوق میں کوئی تعلق نہیں ہے اسلانتی نے خدا تعالیٰ کے شان مقام مرتبے کو مخلوق کی طرح سمجھا اس کو کہتے ہیں مشبہ اس نے کشمیر کی وجہ سے مغالتا کھایا اس نے سمجھا کہ مخلوق کی طرح ہے نہیں نہیں مخلوق کے خالم کا تعلق ہو رہے وہ کاریگر چیز تک چیز پہ ہے گھر مر گئے کوئی فرق نہیں آیا اگر خدا چاہور کرنے کائنات اب وہی کائنات چلا رہا ہے چاہے گا کیسا اب ادھر دیکھو کیا تعلق ہے کس طرح کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ تعلق کا میں بول رہا ہوں میرے منہ کی آواز ایسن یہ الفاظ میرے بولنے کے ساتھ بزرگ جا پہنچے اس نتیجے سوجو فرمایا اللہ تعالی کائنات بنا نال چلانا بھی کن کا من ہے پن جا کن بنا چلا جدو کن بنا چلا تو ہے کلام ای مطلب اے اس نے اپنی کلام بنائی بھی ہے ہر وقت چلا بھی رہا ہے کاریگر بنا منہ نال نہیں کلام نال نہیں بنا آگا اور جبارہ فراہم خدا کی تخلیق تخلیق میں زمین سبھی سفر ہے مخلوق آگا جوارے کے ساتھ. اس کے ساتھ ممارست کے ساتھ معالتت کے ساتھ خالق بناتا ہے اپنی کلام کے ساتھ خود فرماتا ہے ادارت سو آتا ہے. اسی وجہ سے اتنی یقینی بات رسوخ سوکھ کے ساتھ یہی ہے راس خیر علم کی فلق جتیا تو مطلب ہے میں نے اپنے خاص عنایت اور احتمام سے بنایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے حضرت آدم کو دو ہاتھوں سے بنایا توجہ نہیں فرمائی نے دن بن ہی نہ اللہ فرمانتا ہے ساسمانہ نو ان دو مانے ہیں عید عید اگر مصدر ہو تو اس کا معنی ہے قدرت کے ساتھ اور اگر عید کے اندر دوسرا استعمال دیکھا جائے یاد کی جمع ای اور یا حلف ہو گئی اے بن گیا سمجھ آئی کہ نہیں اب مانا بنے گا ہاتھوں کے ساتھ بنایا تو بابے آدم کو بنایا ہاتھوں کے ساتھ آسمان کو بنایا ہاتھوں کے ساتھ توجہ نہیں فرمائی نے تو اگر کوئی کہا جی آدم علیہ اسلام کو ہاتھوں سے بنایا یہ ان کی خاص خصوصیت ہے تو آسمانوں کو ہاتھوں کے ساتھ بنایا پھر تو خصوصیت نہ رہی نزیز شریف میں آیا جنت کو ہاتھوں سے بنایا پھر خصوصیت میں نہیں معلوم ہوا مراد ہے خاص نظر جدو نے گل ہی بکا دیتی میں بڑھاؤں گا جب ہاتھ بڑا رہے تو پھر مخلوق مر گئے تو نہیں فرمائی وہ تو بے مثال لیا خالق دی تخلیق تسلی مخلوق مخلوق ہاتھ آدھا بنا کسی منہ بول کے کچھ نہیں بنانا تعنات نہیں بنا سکتی توجہ ہاں اگر اللہ تعالی دیئے شان کہ ویخنی استغفر اللہ رب سونا نال بنا ہے اپنے کلام نال شہ بنا اگر اے ظاہر کردہ ہے کہ اپنے ولیاں دے منہ مبارک جو ظاہر ہے جدو اللہ دا ولی زبان کون کن چاہے شہ بان کے موجود ہو جی توجہ شانا مدر جو ہی, ہی شان دا پتا لگتا ہے وہ بولو ہاں ادھر یہ مسئلہ ہوں سمجھ آ گیا خالق مخلوق دا تعلق کلام آ کاریگر کا جلک ہے نہیں وہ ہے یہ ہے وہ نہ سب ہو تو یہ نہیں ہوگی یعنی وہ ہے ساتھ حق ہے کوئی ہے اگر وہ نہ ہوئے ہو نہیں کاریگر نہ ہو یہ کہہ سکتے ہو بلکہ بھی نہیں کہہ سکتے چیز اگر ایک نہیں تو دوا آ جائے پھر کوئی بھی ناوید دے دے. نہیں آئے تو خدا اپنے آپ ہی بنا چکے فی تو خیر یہ گل جناب دے نشی ہو گئی کہ اللہ واس کا شریک مولا سونا کُن کد بنا کن بنا مقام موضوع پچھلے سال میرے گا کچھ بیان ہوا سر کومرا بالکل کو. لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا ایسا سمجھو ہوں کن جو بنتی ہے چلتی کلام گل سمجھا جی کون نال بنی نال, نال ہی چلی یعنی یہ مطلب ہے اگر میں بنیا کن ہاں میرا وجود اس وقت جہا ہے قائم جنا چائم اس کلام کن کائم اگر کن ہٹے کو محتاپ وجود نے جو دسد دیکھنے کثرت ہے تو بہت لیکن حقیقت کوئی حقیقت ہستی ایک کیپے یہ کوئی یا ہوا آپ یا ادا کون یہ حضرت صاحب کی کا بیان نے اس حقیقت مبہمہ مجملہ مشکلہ مقدلا کو کیسے آسان لفظوں میں بیان کر فرمایا میاں او او او دا کلام کن بس ہر گل حق کی ہر منہ ظاہر ہوں ہر بندہ بہت بندہ مر اور سائیں پھر کرنے نے جی مزید بس گل صرف ایوجو کہ اگر یہ خالی ہو حد تک ذوق نہ بنے جانتے سارے یہ بن گئی عوام تو جاننے آ لیکن دل جی اس چس تہنچ جائے حقیقت منہ چ نکل سریا لیکن جے دل کیفیت ہی اس حال تلو جائے اے صاحب دل فقیر بن گیا پھر امار فتو دی. فرمائی نے. اچھا ہوں ہستی ادھر مجد صاحب فرما نے الشہود یعنی علم لیکن گل اے بھی فرما نے کہ کائنات آندے سائے اکس آتے نے پرتاؤ جڑا شیشے سمجھ لگی ہے وہ فرما نے یہ خدائی جہی زلال نے کیا مطلب کہ ان سمجھا وہ مثالا آپ بھی دے بڑے بزرگا بھی دتیاں شاید اکبر وغیرہ بندہ بیٹھا ہے شیشے اگ رکھو نہیں شیشیا آ جانا لیکن ہوں شیشے ون سمنے رکھو اچ تسو چیبی نظر کسے کسی لمی نظر آئے کسی چھوٹی نظر آئے کسی نظر آوے شیشے ون سمنے وجہ تصویر وان سنگی تو فرماند نے ہے کن ہوں کن کا ظہور ہے تبجو ہوں جنہ آخیا جنا آخیا کہ ہستی ایک ہے وجود ہی ایک آخر کی جو شیشیا چ پی دس گا علحدہ کچھ نہیں وہ ہے ایک اور مرتبے میں ظہور ہو گیا ہے تو یہ کوئی شہ نہیں اگر ہے تو ماہ ویخن ورنہ حقیقت اگر وہ پاسے ہو جائے تو کوئی شہ نہیں وہی گل کن ہٹ جاوے تو کوئی شہ نہیں کن ہے ہر شہ ہے شیشے مثال مثال ہمیشہ حقیقت دے قریب کریب کرنے ہوں مطلب نہیں کہ بیا ہی حقیقت ہی اسی طرح ہے قریب کرنا ہو رہے کہ گل نیب کرنے مثال دیتی ورنہ اے نہ کہ خدا تصے تراہ شیشے بنے کرے جاتے ایسے سمجھ لگ پو سمجھ نہیں لگی نہیں ہاں آہا کون آہاا, آہا. کون کن رب نوم ظاہر ہو مخلوق ظاہر ہو جہدت ال وجود ہستی ایک ہے انہوں نے کہا یہ جی لحاظ کیا کہ جہاں شیشیا تو کچھ علیحدہ چیز نہیں وہی وہ ہے جنہیں آخیا وحادت ال شہد نہیں علم ایک ہے کسرت ہے کچھ کسرت ہے کچھ کسرت ہے انہیں آخیا کی انس چیز کا لحاظ کی انہوں نے آخر ہے تو سی نا تجو نہیں جا آخ علم ایک ہے ہستی ایک نہیں ان آخ مستقل کچھ نہیں لیکن ان ضرور کچھ ہے تو سی آخر دستی جو پی ہے سامنے وہ ہوں آدھے نے کہ آرف ملا جد ادا علم ترقی ہے تے وہ جہی اگے تصویر سی اس او سا اور سائے اور دل سے جب اس کا شعور ہٹ جاتا ہے اور پیچھے اصل کی طرف پہنچتا ہے تو ایم وہ ہاں ایک وہ پیچھے گیا تے تا ایک دیر نہیں نہیں. بھی ہے تو علم اور جاتا ہے جہاں آخری نے بہادر وجود نے ہے ہی نہیں لہذا دی شکل مرتبے فور چالوم ہوا یہ جنہیں آخیا ہستی کے وہ بھی بر حق جنہیں آخیا ہستیاں فرق ہے لیکن علم ایک ہے پڑھو بابو توجہ ہے بچارا ایڈا ماٹا ہے تو ہے تو وہی تجلی لیکن شیوشا ڈنگا لگ سوال سمجھ آ رہی ذوق والی نہیں, نہیں بن رہی توجہ ہے کسی بھی کام نئی کرے نا تو پورے دل لگی نا کرے ادا کام نہیں کرنا چاہیے یا سن بندہ چلاوے نہ جے چلا کام کردہ پھر پورے زور شور کرے زوک شوق کرے گل نہیں سمجھ لگی اسلام لوڑ کوئی نہیں ساری قوم نو پی گئی دا ان مقصد پورا نہ ہو پیا دس ہزار گول ہو گئے اسلام نسا لڑ سکجر دل فسانی کسی بھی فکیر نو ویخو سپیکروں بغیر ہی رنگ چڑا چکا ابھی آواز پہنچی سپیکروں آو! بغیر ہو کے بھی سدقے جام منہ اچھی بولی جزم عرب تک آپ پہنچ جگہ مجدر اس اجم نالوںرب چفغانستان کے انہوں نے حالانکہ آواز چھوٹی رکھی جنا ویارے گل اٹھ میل آواز جانے ازان گواڈی نماز میں نہیں آتا پتا نہیں ایک مصیبت بنی میل آواز اسی منہ اضان دے سن تے اٹھا میلا مال پڑھنے آ جائے جی کوئی تاج تارے کوالی بات ہے جیسے جیسے, جیسے جی چیزیں ہوں گی ویسے ویسے اسلام کی قدر کم ہو چکی ہے اچھا اوڑو گل سمجھا کے دیا مکاو اتنے ہوں اس مسلے نو سمجھا بزرگ مثال دیمان سورج ہے چند ہے ستارے ہیں لیکن جی اس وقت سورج چڑھ دتارے چپ جہ وحد شہد دی مثال علمک. علمک. علمک. ہے مایا جسے سورج چڑھ دے ہوں دس د ہندے ہیں لیکن فرمایا جس وقت اللہ تعالی تو سورج فقیر دے دل سے چڑھ دیکن دس فرمائی ہر دم ایک کوئی نہیں ستارے نہیں شاہ رانی رو حضرت ہارون سلامتی جب حضرت موسا جناب کی دہلی شریفا فرمایا دشمنا نو میری وجہ سے خوش نہ کرو وہ لالا جدو خیر ہے ہی نہیں پھر دشمن کا دا دا حضرت ہارون نے ستارے ہوں جدو ولی دے دے اللہ دا اس مقام تر فتح سورج چڑھتا ہے دل دسلے خدائی ہوں دسدی نہیں لیکن نبی دقام خدائی بھی دسدی ہے خدا بھی دس دے لیکن جو خدا کے چھڑ کا مطلب نہیں کہ خدا دی دید ہوتی دی ذات کے حق دی نہ نبی پاک کو سوا کسی نو ہوئی نہیں جی کسی نے تجلی کیتی سو پہاڑ ورگے سے پار پاسے مارا سو حضرت مو زیارت سلامت کی تھوڑی جی زیارت بے ہوش ہو گئے آخرت اللہ بہت اللہ دے فقیر فرماند نے اللہ نو ویخنے اور مطلب یہ ساڈا دل علم مقام پہنچ گیا ہے اصا اس مقام پہنچ گئے اص اللہ وحد شریف مولا دے کون دا مشاہدہ کرنے کی مطلب سڈا دل سوکھنا یہ محسوس کر رہا ہوں اللہ اولا شریک دا کون ہی جڑا کائنات نو بنا بھی رہا ہے چلا بھی ریائے خیر خیرو بائی اور شیشے والی تسو مثال سامنے چ رکھو وادت وجود بھی سمجھ آ جائیں واد شہود بھی سمجھ آ ہے یہ جائیں علم ایک حقیقت ایک نہیں وہ حقیقت ہی ایک ہے وہ کی حقیقت ہے وہی کون ہے صفات اچھا گل سمجھا جی انہوں نے لیکن ان فرمایا کہ مجدد صاحب نے جان جانتے کی حقیقت کی لیکن وحدت اندو تا کڈیا بندے ہو گئے سن گمراہ شیخ اکبر دی گل بہت اچھی او سمجھ نہیں پائے وہ کی کرنے لگ پائے وہ کٹا ویک بھی خدا ہے مچھا ویک بھی خدا ہے جی ہوں کئی بے وقوف کرتے رہے کہ بوجھ بتا دیا ہما ہماش سب بوئی ہے سب بوئی ہے توجہ نہیں بندہ سب وہ ہماس یہ کہ لہذا ہوں سجدہ شروع ہو جان جن مرضی ہر ایک خدا منی جانے بے وقوف جی او جدید صاحب جدو اس گمراہی میں دیکھا تو کتیر میرے علی گولوی نے فرمایا انہیں اس گمراہی کو بچاؤ اچھا تعبیر میں اختلاف کیا انہوں نے آخیا انجنا کو انجنا کو بہادر تو شہود ہے مشاہدت علم ایک سمجھ ہے کہ نہیں علم ایک حقیقت ہے حقیقت ہونا مہاد حقیقت ورنہ حقیقت یہی ہے کہ حقیقت ہی ایک ہے مخلوق کل عدم ہے دیکھنے میں کثرت ہے حقیقت میں باہر ہے. ہے کہ نہیں یہ وہ مخصوص نگری ہے شہر جد فیسانی جس کی وجہ بہت مشہور ہوئے بہت مشہور ہوئے آو آو آو آو! اگلی گل توجہ سروا مجدگل کرسانی آپ کی شہرت اس حوالے نالی ہے کیا ایک غیر شرعی بادشاہ منہ کے سامنے ہک نہیں <سلام> <جسے نمیت> <آئی> <سلام> اکبر دے کفریات اکبر دی کی دینیت اکبر کا زندکا اکبر کا ماد اللہ دینے حقیقت میں دینے شیطانی تھا پھر وہ دے وہ اولاد آنے شروع ہو گئے صاحب جہاں شاہ جہاں ہک گیا آپ نے اس گنا تک خاص مقام ہے آپ کا میں دو بند چوس وہ یہ ہوئی وجہ سی کہ آپ نے اکبر لات ہی جہے اثرات دی اولاد جی پائے ج مقابلہ کس رنگ جیڑا رنگ اہل ستوا جماعت سمج بن عبد المطلب ورجل القام الى السلطان فامره ونهاه فقتل الهورني فرمى شهيدانا سردار قتل کرا دے وہ شہید شہید یا ہر سمجھا دہی ہے یا شہید شہید سردار حضور نے دو بھی توجہ ہے دوسری حدیث آیا خیر الجہاد کلما تو حق ان سلطان ان جاید بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے تو سلطان کو حق کہنا ہے سماج کا مذہب بن گیا عقیدے کی ہر کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں چاہے مالکی ہوں چاہے ہمبلی ہوں چاہے صاف ان کے علاوہ اور کتاب لکھتے ہیں جابر سلطان ظالم سلطان کے خلاف نکلنا اس کے ساتھ لڑنا یہ جی اہل سنت کے مذہب میں نہیں ہے اہل سنت کے مذہب میں یہی ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے مشہورہ ہو سکتا ہے تباتر امانبی کے حد تک پہنچ جائیں ان سے ثابت ہے کیا کیا صلاح و تسلیم نے فرمایا باد سے گے میری سنت طریقے کے خلاف چلنگے پھر کی کریے فرمایا جو توانو شرع دے موافق د وہ منیا جے جو خلاف شرع آخن، وہ نہ منیا جے نماز چڈنگے مخر کر دیں گے وقت پڑھا جے توجو ان نجائز کات نہیں کرے آجے. یا رسول اللہ پھر ان دے خلاف اثر نکلیے لڑیے نہ جب تک مومن رہیں مومن رہیں مومن رہیں عقیدہ مسلمانوں والا رہے وہ کام وہ اپنے ذہن دل دماغ سوچو اگر وہ <انت> ظلم کرتا ہے اگر وہ زلم کردہ مسلم کسی مال لٹ ہے اگر اٹھے لڑوں دے خلاف اٹھو گے پہلے پھر ہزار لٹیاں جانگیاں جدو جنگ ہوگا وہ جو مرضی پیک کریں جدو نکلو گے ان خلاف نتیجہ جب نکلو گے کہ ہزاروں کے بعد مثال دینا جس مجھے اندر بیماری ج کرد حکیم نت ڈاکٹر کردیا دس ہوگیا بے وقوف ہی حکیم آج کرا لگیا یہ بہت ودیاں پیدا ہو جانا فرمائی یہ جماعت اور سو جا مشہور ہوگئے سلپ دم کی ہوگی توجو فرمائی صاحب آپ لڑے نہیں جلوس نے کٹیا راہ نہیں شارا کرتے راہ بھی ڈکے جا. ہزار لکھا ضرور ہو جن کا افغانستان سن کی وجہ ہے مجھے دل فرسانی وتی اللہ جلوس کے ہڑتال آئے نا مجھے بے دل لڑائی سے آئے نا کیوں اس واسطے وہ جانتے سن اس نہیں خارجیا اپنایا نہیں مجھے بات کر دی اللہ تعالیٰ سال ہین دیا کی نظریے تھے انہوں نے امن طریقے دے چلے نے آپ آک، نے کمی نہیں اور دور کر دیا سارا نو لا پنجاب اسلام سمجھ لو بندہ یار ہر نو تو اسلام نہ سمجھ توجہ ہے اور ثالم حکمران اہل سنت کا یہ وسیرہ اور طریقہ رہا ہے بات مذہبوں کے ساتھ بحث اور مناظرے اور علم کے میدان میں لڑتے رہے تو علم دے میدان جدو ظالمان کی باری آئی ہے. پھر ہک آخنے جہاد کرتے رہے ہک گوئی دا جہاد اوے کیتا ہے ہک گوئی نہ اصلہ لڑائی ہے کی توجہ ہے میں کسی رواج کا محتاج نہیں میں پابند میں شریعت رسول کا پابندوں سریت کی بات کرو اگر, اگر بہت ہی شوق رکھتا ہے کوئی جیل جان تو راستہ روکنے کی اور لوگوں کو پرشکار کرنے کی کوئی حاجت نہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبر رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر جدید کی بیعت سے انکار کر کے رہے انکار کرتے رہے ایک ہے دعوت بیعت ایک ہے انکار بیعت آپ نے یزید کے ہوتے ہوئے دعوت بت نہیں دی انکار بیت کرتے رہے یزید مرتبہ دعوت انکار یزید نے ایک نہیں کئی حملے کرائے آخری حجاج بن یوسف والا حملہ سی منجنیت کے تو پانے حضرت عبداللہ عبد اللہ بن زبر وہ سوجو مکے رسول بیٹھا رہے نئی دعوت میری بیعت کرو صرف بیعت کیا تو پتہ نہیں کتنے حملے گھر پر ہو گئے ایتھے ات کے اگلے شہید کرنے آ گئے نا معلوم ہو یا حق کہہ کے اکیم لے فل بلو نہ کرنے ہمیں ناٹک کے گھر بیٹھے ہی دو ہدیش دو حدیث ایک آلہ حضرت کا فصلہ سنا ایک حدیث مشکات کتاب الجہاد جہاد و آداب سفر کتنی کتاب کی ترقی آپ مشک شریف اج ہر فرقے والا دھرنا دیتی میں دسنا چاہنا حدیث کی آئی ہے تیا کرنا ہے طریقے مغرب والوں کے لے لینا اور کہنا اسلام کی آواز اٹھا رہے ہیں بغیر اسلامی طریقوں سے اسلام نہیں آتا سادہ قلم اپنی ملت کو کیا مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اکبال چلیا ایڈا ظلم کتنے مغربی قوم کھوتے گھوڑے کوئی چیزاں پر نو نو نہیں کیاس رکھنا گھوڑے رکھنا چکی بنے اسلام ابو دا حوالے مشکا مرکات شرا مشکل لوگ جی انسہل ابن ہلے نبی ہے جہاد فرما رہے جنگ اتنے گئے کچھ لوگ نے خیمے اس طرح لائے لوگوں تنگی کا سبب بن گیا جب نہیں اتنے بھی خیمہ جتا فرمایا کر درمایا تو نہ روکیا آرمایا جاؤ ایک بندے فرمایا منادی کر اعلان کر محمد کی طرف اعلان کر جہا اعلان پاک محمد نے کرایا سی جس کی منادی بڑھ کے میں کسی ناراض نہیں کرنا ہو بھی جاوے میں اگلے دن اس طرح گلو اگر کوئی ناراض ہویا تو میں ہاتھ جوڑ کے پہلو ہی ارد کرنا خدا کو معافی مانگ فرمائی میں ہاتھ جوڑ کے پھر عرض کرنا میں کیا مگر میری گل جی کوئی ناراض ہوا تو ہاتھ جوڑ کے خدا جوڑا کوافی منگو کی میں بھی میں معافی منگتا گلتا ہوئے تو میں بھی معافی مانگتا منگا دیو میں میرے آخ نے فرمایا منتیا کمن چلن امر مرادی فرمایا جا ایلان کر دے من دکھا جہاد شخص جہ شخص لوگ تنگی کرے یہ مطلب ان واسطے مکان تیرے رہائش واسطے بین کلو تنگی پیدا کرے اوقات یا راہ ڈکے راہ مارے اتے جا کے بہ جائے لگن راہ ختم ہو جاوے حضور نے فرمایا فلا جہاد کوئی جہاد نہیں توجہ ہے بڑے ذلیل میں ایمان اگلے دن ارس شریف سے چلیا سا بہوا نے پتوں کی فس گیا جو کھلوتے تین گھنٹے اللہ ہو کبیرہ میں کاش میرے منہ چیکر آ جا ہی ہدی سنا چھٹ دوں ہاتھ لا کے آپ ہوں آلہ ہاتھ رات فتوا سنا وا واہ بھائی پہلے کم از کم جو کام کرنا لا تک فو مال سال اللہ ہے اس بات کے پیچھے مت پر جس کا تمہیں کم از کم پہلا بندہ علم تو حاصل کر نا جہا کام کرنا یہ نا بھی ہو بندہ میں جنت لے چلے نہبی د مل جل جے چل محنت کری ہے کلر کوک تو فتح شریف رہ گیا فتح رضویہ شریف جلدی سات سو چوبیس حضرت تو پوچھے گیا میں لاد بند ہو ج گلی بند ہو جی یاد ہوں آپ تم بتا رہے ہو یہ تو شاید نہیں راستے پر تو نماز پہلے بکرو ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ جن جنہوں کو شکایا گیا جنہوں شکوا جنہ مطالبہ کرنا انہیں بوے جا بیٹھے پام مہینہ بیٹھے بونا جرم کسی کا افسوس ہے یار لاتا دیروں بات تم نے دراخرا پھر اوپر سے یہ کہنا کہ ہم تو کسی کا پتا نہیں لاتا پتا اتنے پوری خدا ہی ہلی پی ہوں بچاری گلا ماریا پاگلا دے گئے اور پورا من کس کو کرتے ہیں لوگوں کو اتنا پریشان کرنا جی پورا من ہے پورا من کرنے سے مجدد السانی کی تباہ کرو حق کا کھود ظالم بادشاہ کو وہ جیل میں ڈالتے جو مرضی کرے تھی کلے چلے جاؤ ضرور جی جانا ہے مجھ کلا گیا پر کلے جان کی ضرورت آسرے لے کے فقیر کا یہی کام وہ آسرا کافی ہے جڑا اللہ بس بس توجہ ہے بس حق جیو ایسا مرنا ہی مرنا مرنا ہی مرنا گل نہیں سمجھ لگی اور ایک اور حدیث سنا سونے نبی ہر دور کی ری گل نہیں کرنا یہ دور مغرب مغربی بن گیا ہے تو ہدایت محمدی کیوں نہ ہو سکتا ادرویب سونے تبرانی میرے محدث مطابق محدت بماری محدث بڑا ہویا ہے لیکن اگلے جہی کتابوں کا حوالہ میں کرنا چاہتا جڑھ رہا میں وہ حوالہ دیکھ کے پھر اصل کتابوں جانا تبرانی کبھی بہت سے بنیا ساگر کی تاریخ سونے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا سلاح سن کے میں تر چیزاں جدو پیدا ہو تین چیزاں جدو پیدا ہو تو اس لیے قیامت نڑے ہونے یہ تین شر نے کیا مد قریب پیدا ہو ایک فرمایا آبادیاں اجڑنگ آبادیاں جہے جنگل تے غیر آباد ویران علاقے نے وہ آباد ہوگ پے باقی آبادیاں کچھ چھوٹیاں موٹیا اجڑتی ہیں ویان علاقوں سے سکیم بندیاں خراب عمار خراب عامر آبادی خراب کہ آبادی ویران ویرانے آباد و اقوا فرمایا جہاد جہا نا جہاد وہ کی رہ جائے گا رولا شور شرابا حیش دن کتابوں کا نہ سند بھی ذکر فرمائی پڑھ دینا اگر کوئی سند بدل کلام کرنا چاہے حدثنا ابو شعیف حدثنا حدسنا بن عبد اللہ بابیتی حدت اوزائی حد حدتنی محمد بن خنزاب بن محمد عربا عن محمدی محمد بن عطیہ خسبو ندار نعرے بازی ہلڑ بازی فلانا مردا باد فلانا مردا باد فلانا مردہ باد کہہ کو شام ناپس یاد ہو گیا سمجھ آئے کوئی نہ اللہ دے بندے آ گل وہی سے بھی سے بھی پاسے قسم خدا دی جان صرف ایک بیگ کے بندہ حق آپ جائے پام اپنے مجدد الفسانی بزرگان دین نے اے طریقے نہیں اپنا کیا حضرت پریل بھی سرکار منع والے کون بولو کیا سیدنا امام آزم ببو ہنی فرد اللہ تعالی جیل دے اندر جیل دے اندر نہیں بسا پائی لڑو مرو کٹاؤ مینو کٹایا تو عجیب, عجیب گل پہلے گال مطالبہ کچھ اور ہو پھر اس مطالبے کو منوانے کے بھی لیے بندہ گرفتار ہو جائے اب مطالبہ وہ رہ جائے اور مطالبہ یہ ہو اس کو چھوڑو تو وہ چنگا نہیں وہ مطالبہ ہی نہ کر دیں وہ سمجھ آئی کوئی نہ میں بیرونی چیزاں خارجی چیزاں چیزاں اسلام بنا کے پھر حضرت عمر والی گل آ گئی جواب نے فرمایا پر مت لمبا نشا بھی ملا یار فل جاہلی میں اس ویل اسلام اسلام ختم ہو جان وقت اسلام پیشواس راہ پر ایسے ہو جے نئی پہچان گے کی مطلب جہے گف کے طریقے نئی پہچان گے کف کے طریقے اسلام داخل کر ل گے اس لیے اسلام تباہ ہو سڈے صوفی بزرگ دار حضرت بریلوی اور جانا دربار نے بہت فکیر کمال سنجے سنر اختیار نہیں کی تے، ہمیشہ محمد دے طریقے ان جاہلیت اور اسلام دے دے کو سمجھا ہوا. سمجھونی فرمائی طریقہ بس گل ختم کرنا چاہتا میں موجود آیا پر اشارہ کر دلا سن لو کو میں خدا کی قدرت سوائے ایندی سرکش اور اگر دوسرا کوئی بندہ اس گلے اڑ اپنے غیر امل کو دیکھتے ہیں ہم وہ ہے جو فکر کو دیکھتے ہیں ایک ہم وہ ہے جو فکر کو دیکھتے ہیں ہم کو نہیں دیکھتے وہ جو ہے خارجی سنتے آئے ہلور نے فرمایا آخری ٹولا گجال نہ خدا ہاتھوں نے خود فرمایا تصا اپنی نماز ان کی نمازوں کے حکیم سمجھو ایتھے مجمع مجموع زوایت جی سہی سنا روایت آئی ہے نا اس آیا ف حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماند مناظرہ کرنا کرنے گئے من شردا اشتیادے فرمایا جدو گیانت عبادت گزار سن ایجو عبادت گزار دوائی فرمایا مت سن جے اونٹا گوڈے ہوئے بوٹا کے گوڈے نکلی وہ گس گس کے کلے بن جائیں فرمایا ملے بنے پیجو محلہ ممل کا کی حال نے فرمایا فلام بے وقوف اقلوں پیدل ہونگے حضور نے فرما دقل عبادت بھی, دس کسیر بھی فرما دکلو اکلو پیدل نہ ہو دیتے. لانتی نو دے دیتے. نو سمجھ آ کے یہ سمجھ نہیں آئی رسول so, پاگلوں یہ ان کے اکل کا حال بھائی ہم یہ کثیر اشتہار سے محنت نہیں ویس عمل نہیں ویس رہے نظریہ سوچ وہنے فکر وینے تا شیر سنا کے دینا اقبال فروانا ہے مل پہ فکر جزبے بہت مشکل طریقے ونڈ نہیں پیا کرنا تقسیم نہیں پیا کرنا تمیز نہیں پیا کرنا گل سمجھی سلف لاتری ہے کہ نہیں جی بس حضرت صاحب بلا بھی آ گیا تین بھی گاڑی نماز پڑھنی بعد حضرت صاحب بلا حضرت صاحب ٹیبلا تو شریف لیا ہی نماز ختم شریف کے اندر دعا فرمانی بس میم نماز پڑھو اپنا فل پتہ